سورہ انفال کی ابتدا سے اور شروع سے اللہ تعالی مسلمانوں پر ہونے والے انعامات اور کافروں پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں غزہ بدر میں جو انعامات اللہ جل جلال کی طرف سے مسلمانوں کو آتا ہوئے ان میں سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ جل جلال نے خود مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکالا ہے اور جب اللہ تعالی خود نکالے تو مدد بھی کرے گا نا جیسے کہ کما اخرجا کا رب کا میں بیان ہوا ہے یاد آیا دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہے جیسے کہ عید یہ عید اکم اللہ احدت فتعین میں بیان ہوا کہ فرشتوں کو بھیجوں گا تیسرا انعام دعا کی قبولیت کی شکل میں ظاہر ہوا جیسے کہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی جس کا ذکر اد تصغیفون ربکم والی آیت میں ہوا ہے, ہے نا اب یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے ادی کم المن تمہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اونگ اور نیند مسلط کر دیں گے مسلمانوں کے آرام کے لیے ان کی تسکین کے لیے ان کی راحت کے لیے یہ چوتھا انعام ہے دوبارہ بیان کرتا ہوں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالی خود مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکال رہا ہے کما اخرجک کرب کا ممبئی دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ ہے وہ اب آئی دکم اللہ احد فتع اللہ کم تیسرا انعام جو ہے دعا کی قبولیت ہے اردی سن رب کم فسا چوتھا انعام آج کے سبق میں یہ ذکر ہو رہا ہے ارگشی کم الاس امن تمن ہو کہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں پر اونگ اور نیند تاریخ کر دی رحمت کے طور پر چوتھے انعام کے دو حصے ہیں یہ چوتھا انعام جو اللہ دے رہا ہے اس میں دو نعمتیں ہیں ایک تو نیند ہے اور دوسری بارش یہ دو نعمتیں ہیں حضرت سفیان سوری رہی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جنگ کے میدان میں اگر نیند آئے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر سبق کے دوران نیند آئے نماز کے دوران عبادت کے دوران نیند آئے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس لیے اگر سبق کے دوران نیند آ رہی ہو تو اپنی ترتیب بدل لو چار زانو بیٹھے ہو تو دو جانو ہو کر بیٹھ جاؤ اپنے آپ کو قابو کرو اس لئے کہ یہ سبق ہے قرآن کی اللہ کی باتیں بیان ہو رہی ہیں اگر ابھی دنیا کی باتیں بیان کریں گے تو چار چار گھنٹے تم لوگوں کو نیند نہیں آئے گی چار گھنٹے تو کم ہے آٹھ گھنٹے تک نیند نہیں آتی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور پوری رات بیٹھے ہوتے ہیں بالکل نیند نہیں آتی ہے دنیا کی غلازتیں نجاست گندگیاں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں بالکل نیند نہیں آتی ہے. لیکن اگر ان لوگوں کو تراویح کی بات کرو کہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹے تک کس طرح ہم کھڑے رہیں گے امام صاحب کے پیچھے افسوس کی بات جب اللہ سے ہمیں محبت نہیں رہی اللہ کے قرآن سے اللہ کے کلام سے محبت نہیں رہی تو ہمارا یہی انجام ہے جو نظر آ رہا ہے وہ تین سو تیرہ مسلمان تھے اور ایک ہزار کے لشکر پر غالب تھے آٹھ تلواریں تھیں صرف ایک ہزار تلواروں پر غالب تھے اور ہم اس وقت کروڑوں کی تعداد میں اور کافر ہمارے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے امریکہ میں بیٹھ کر وہ پاکستان کے صدر کو فون کرتا ہے اور یہ پاکستان کا صدر فوراً رکو میں جا کر اس کو سجدے لگاتا ہے تو نیند کہاں پر رحمت ہوتی ہے جنگ کے میدان میں جنگ کے میدان میں اللہ کا شکر ہے اللہ ہمیں لے کر گیا ہے اور انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو بھی جہاد کے میدان میں اللہ لے کر جائے گا انشاءاللہ اللہ وہ بہت سخت جگہ ہوتی ہے بہت خوف ہوتا ہے اور ڈر ہوتا ہے انسان کے دل میں اس وقت جب نیند آتی ہے نا آدمی کو بہت مزہ آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک دفعہ جنگ بدر میں ہوا ہے ایک دفعہ جنگ احد میں ہوا ہے جنگ احد میں جس وقت بہت سارے صحابہ کرام شہید ہونے لگے تو صحابہ بہت پریشان ہو گئے تو ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر گر جاتی تھی الحمد اللہ یہ نعمت میں نے بھی دیکھی ہے ہمارے ساتھیوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب ڈرون آئے ہیلی کاپٹر آئے اور چھاپے کی صورت بن جائے لیکن مفتی صاحب سو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھاپا ہمارے اوپر نہیں ہے سمجھ مائی بات گھر سے تو ہم نکل جایا کرتے تھے نا تم لوگوں کو بھی یاد ہوگا گھر سے تو ہم نکل جایا کرتے تھے لیکن کسی مسجد میں جا کر جب بیٹھ کر میں کراٹے لینے لگتا تو لڑکے کہتے تھے کہ یہ چھاپا ہمارے لیے نہیں ہے کسی اور کے لیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے ورنہ بہت خوف ہوتا ہے آدمی کے دل میں اور دوسری چیز بارش یہ بھی ہم نے دیکھی ہے وزیرستان میں ہم پر ڈرون ہو رہا تھا اور یہ ڈرون کی تاریخ میں میرے خیال میں سب سے طویل ترین ڈرون تھا تین گھنٹے تقریباً انہوں نے ہم پر میزائل برسائے ہیں تین گھنٹے مسلسل تقریباً تیس پینتالیس کے قریب یا اس سے زیادہ میزائل برسائے ہیں ہمارے سینتیس ساتھی وہاں شہید ہوئے ہیں سینتیس ساتھی وہاں شہید ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پر اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں ملاقات نصیب فرمائے اس وقت وہ جمعہ کا دن تھا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ یہ ڈرون شروع ہو گئے تو عجیب پریشانی کا عالم اس لیے کہ ڈرون کو تو آپ کچھ کر نہیں سکتے وہاں پر اور وہ مسلسل مارے جا رہا ہے تو شروع میں سفید رنگ کے بادل آئے اور اس کے بعد کالے رنگ کے بادل آ گئے اور ایسی بارش شروع ہوئی کہ ڈرون وغیرہ سب بھاگ گئے اور پھر ہمیں نجات ملی اور ہم وہاں سے نکل سکے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جنگ کے میدان میں اگر آپ کو اونگ آ رہی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور سبق کے دوران اونگ آ رہی ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دین سے اتنی محبت نہیں ہے اور نہ اگر ابھی دنیا کی باتیں شروع کی جائیں تو آپ کو بالکل نین نہیں نہیں آتی کیوں آپ تو وہی انسان ہے نا اگر ابھی بازار کی باتیں شروع کی جائیں تو گھنٹے گھنٹے آپ بیٹھ رہتے ہیں آپ کو نیند نہیں آتی لیکن دین کی باتیں شروع ہو گئی اور سبق شروع ہو گیا تو آپ کو نیند آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ پر غالب ہے آپ کو اپنا علاج کرنا چاہیے بات سمجھ میں آئی عبد اللہ ابن رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے کہ جنگ کے دوران اونگ آنا اور نیند آنا یہ رحمت ہے عبادت کے دوران نین کا غلبہ اور اونگ آنا یہ شیطان کی طرف سے رحمان کی طرف سے نہیں اس لیے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری حالت پر رحم کر دے آج کا سبق انشاءاللہ اتنا کافی ہے کل انشاءاللہ اللہ ان آیتوں کی تفصیلات بیان کی جائیں گی کہ یہ بارش کس طرح رحمت بنی اور یہ مسلمانوں کو جو اونگ آئی نیند آئی یہ کس طرح رحمت بنی اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کریں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی الہ وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک والسلام علیکم و رحمت الله و